پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اسلامی سیاسی جماعتیں یہ بھی اس زمانے میں مرتد نظام کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں ان تعلقات کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ بھی عالمی نظام کا ایک حصہ بن جائیں گے ظاہر سی بات ہے اس مرتد نظام اور اس جمہوری نظام کے سائے تلے جو حکومت آئے گی تو عالمی کفر کے سائے تلے ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ یہاں پر چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے دشمن کا حصہ بن جائیں گے آہستہ آہستہ بن جائیں گے اور ایسے نعروں اور ایسے شعارات کے ذریعے یہ لوگ اس نظام میں داخل ہوں گے جن کے ذریعے حیوان کو بھی مطمئن کرنا ممکن نہیں ہے سمجھ مارے بات ان کے ایسے نعرے ہوں گے کہ جن کے ذریعے جانور تک کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا کیا ہم دشمن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی خدمت کریں گے تو اس بات کو تو کوئی جانور بھی نہیں سمجھے گا کسی جانور کو بھی آپ مطمئن نہیں کر سکتے اس بات پر کہ کس طرح آپ میرے دشمن کے ساتھ بیٹھ کر میری خدمت کریں گے لیکن یہ باتیں آج وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسلامی پارٹیاں جو ہے جمہوری حکومتوں کے ماتحت آتی ہیں ہمارے دشمن کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں آپ صبح سرحد میں جب مجلس عمل کی حکومت تھی تو کس طرح یہاں آپریشن ہو رہے تھے اس کو آپ تاریخ میں دیکھ لیں اور یہ تو سب ہم نے اپنی سے دیکھا ہے اور جواب ان کا یہی ہوتا تھا کہ قبائلی علاقے جو ہیں یہ وفاق کے تحت ہیں ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے بھائی آپ یہاں کچھ نہیں کر سکتے تو پشاور کے جیلوں میں جو ہمارے مجاہدین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کچھ کیوں نہیں کر سکتے پشاور اور قبائلی علاقوں سے باہر پاکستان کے اندر صبح سرحد کے اندر کتنی ساری کاروائیاں مجاہدین کے خلاف ہوئی تو اس کا جواب کون دے گا ان اللہ اس کا جواب کون دے گا ان دل امت کے سامنے تو جوابدہ آپ کر نہیں پائے ہیں اللہ کو کیا جواب دو گے قبائل کے بارے میں تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ وفاق کے ماتحت ہمارا یہاں کوئی اختیار نہیں ہے صبح سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے علاقے میں جو کاروائیاں ہوتی ہیں مجاہدین کے خلاف جو پانچ سالوں کے اندر ہوتی رہی ہے ان کا کیا جواب ہوگا یعنی آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ نام نہاد دینی تنظیمیں سیاسی تنظیمیں چاہیں یا نہ چاہیں یہ دشمن کا حصہ بن جائیں گی اور دشمن کا حصہ بن کر ہمارے خلاف لڑیں گی اور ان کیسے ایسے نعرے ہوں گے اور اس طرح کے شعارات اور اس طرح کے سلوگن یہ جاری کریں گے کہ جانور تک کو مطمئن کرنا مشکل ہوگا اس کے ذریعے کہ کس طرح آخرات میرے دشمن کے ساتھ بیٹھ کر میری خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے شرعی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے کوئی بھی اطمینان بخش بات اس میں آپ کو نہیں ملے گی اسلامی اعتبار سے تو ظاہر سی بات ہے لا لاغلی ولا ولاءخل وہ باتیں موجود ہیں اور سیاسی اعتبار سے بھی یہ بات قابل اطمینان نہیں ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ بیٹھ کر کیسے خدمت کر سکتے ہیں اور دنیا نے دیکھ لیا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے ہیں بات سمجھ رہی ہے آپ یہ محمد مرسی کو دیکھیں جب یہ حکومت میں آیا تو اس نے سینا کے اندر جو مجاہدین بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف کاروائی کی خود گیا النصر شاہین آپریشن کے نام سے کاروائی کی اور پھر وہاں سے جو مجاہدین گرفتار ہوئے تھے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نسرانی قاضی کو مقرر کیا عیسائی قاضی کو مقرر کیا ان مسلمان مجاہدین کے مسائل کے فیصلے کے لیے اور یہ طبیعی بات اس نے سب کو پر چڑھوا دیا تو میرے بھائیوں یہ نام نہاد اسلامی دینی مذہبی سیاسی تنظیمیں یہ بھی دشمن کا حصہ ہیں اس وقت چاہے ان کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے چاہے ان کی نیت ہو یا نہ ہو بہر حال وہ دشمن کا حصہ بنے ہوئے ہیں حالانکہ ان کو مکراتی یا اسلامی جمہوریت کے نام سے کئی تھپڑ مارے جا چکے ہیں جزائر میں ترکی میں کویت میں, میں اردن میں اور میں اور چار کے بعد فلسطین میں حماس والے متحدہ مجلس عمل والے مصر میں محمد مرسی والے ان سب کو تھپڑوں پر تھپڑ پڑتے رہے ہیں. لیکن یہ ہوش میں نہیں آنے کو بلکہ یہ کفری حکومتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے کنسٹیٹیوشن کو کفری آئین کو اسلامی ثابت کرنے کی بھرپور ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا پاکستان کا جو انیس سو کا آئین ہے یہ پیشاب کی بالٹی میں چند ایک دودھ کے خطرے کی مثال ہے اس آئین کو اس ملغوبے کو اسلامی آئین ثابت کرنے کے لئے یہ مذہبی سیاسی تنظیمیں زبردست زور لگا رہی ہیں اور مجاہدین کو بدنام کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں باقاعدہ کورس کروائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے یہ اسلامی ہے اور مجاہدین جو ہے یہ تکفیری ہیں یہ بات نہیں سمجھتے ٹھیک <تصفح> ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے تو ستر سال کے دوران کوئی بھی فیصلہ اسلامی حکم پر ہوا یا نہیں ہوا اس کے ثبت کیا جائے اگر یہ آئین اسلامی ہے تو پھر کوئی بھی قانون اسلام کے مطابق جاری کیوں نہیں ہوا کوئی بھی فیصلہ ستر سالوں کے دوران شریعت کے مطابق کیوں نہ ہو سکا یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اس آئین کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے اس لیے کہ اس میں اللہ رسول اور شریعت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں لیکن میرے بھائیوں یہ آئین تو ایک اصولی چیز کی طرح ہوتی ہے جس طرح کہ فقہ اور اصول فقہ ہوتا ہے ان کا جو قانون ہے وہ تو سراسر انگریزی ہے اس کا انکار تو افتخار محمد چوہدری کا نوکر بھی نہیں کرے گا کہ وہ جو کتابیں ہر روز اس کی گاڑی میں بھر کے دیتا ہے ان میں کوئی قرآن و حدیث کی کتاب بھی موجود ہے سر انگریزی قوانین کی کتابیں بات یہاں پر انگریزی زبان کی نہیں ہو رہی ہے کہ اگر انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے تو تو پھر تو ٹھیک ہے نا یہاں پر مسئلہ یہ کہ انگریزی قوانین کی کتابیں رومی دور حکومت سے آج تک کی جو انگریزی قوانین کی کتابیں ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں نافذ العمل ہے کوئی فیصلہ جب ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ سن دو سو پندرہ میں فلان عیسائی جج نے روم میں یہ فیصلہ سنایا تھا اس کی بنیاد پر ہم بھی یہ فیصلہ سناتے ہیں بات سمجھ رہی ہے یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت لے کر نہیں آئے تھے اس زمانے سے بھی پہلے کے قانون پر یہ عمل کرتے ہیں اور جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ پرانی باتیں خیانوسی باتیں اور ہیں اور افسانے ہیں ناؤز حالا حالانکہ یہ رومی سلطنت کے زمانے کے قوانین پر اس زمانے میں بھی عمل کرتے ہیں اور پاکستان میں جو قانون نافذ العمل ہے برطانوی دور حکومت کا قانون ہے سترہ سو بانوے ترانوے چورانوے کا قانون ہے تو آئین اگر بالفرض اسلامی مان لیا جائے قانون تو اسلامی نہیں ہے بات سمجھ میں رہی ہے کہ اصول فقہ جو ہے ٹھیک ہے لیکن فقہ ٹھیک نہ ہو تو بات کیسے مانی جائے اصول میں باتیں لکھی گئی ہیں لیکن اس کے مطابق تو کچھ بھی نہیں ہوتا آئین میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق تمام فیصلے ہوں گے بس ٹھیک ہے تو پھر آپ ستر سالوں کے اندر ہمیں کوئی ایک مثال دکھا دیں کہ قرآن و سنت کے مطابق کوئی فیصلہ ہوا ہو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ریمن ڈیوس کا فیصلہ تو قرآن و سنت کے مطابق ہوا ہے نا تو یہ خبیص لوگ کچھ اس طرح کی باتیں کہہ کر مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے